بسم الله الرحمن الرحيم يكون ربنا حبلنا من الذين يقولون ربنا حسبنا ربنا قد أغاثنا وجلنا يا وَجْهَ الْنَّائِلِ الْمُسْتَقِيمِ نَهِنَا أُولَئِكَ الَّذِينَ جَاءُوا نُورُ فَاتِحِ مَا سَبَقَ وَمَا نَقَصُوا ن سا لمتا سدا پولا ابھی سندھی سندوا ساری تقدیر عثمانک الملک رب و مریض رقم راشریف ملائق ہیں کہ جس کی سلطنت اور حکومت ہمیشہ تو قائم ہے اور ہمیشہ تک قائم ہے کوئی ایسا وقت یا دور نہیں گزریا کہ جدو اللہ کو سوا کسی ہو دی حکومت ہوئے اور آئندہ کوئی ایسا لمحہ نہیں آنے والا کہ اللہ کو سوا کوئی حکمران ہوکمران ہوتی حکومت ابدی ہے ازلی ہے انسان بہت بڑی غلط فہمی اندر مبتلا ہے کہ اے اللہ کی حکومت نمیا اندر تسلیم نہیں کرتا جو یہ اصل مدعا مقصود اور مفہوم ہے ایک روایتی جی بات بن گئی ہے ابھی کہہ بھی ہیں سن بھی لینے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اگر صحیح مانیا اندر یہ حقیقت اِسے سمجھ لئیے تو پھر شاید ایک سا بھی ایسا نہ لئیے جڑا اللہ کی ناقرمانی اندر گزرے وہ ہر چیز پہ قادر ہے یہ مطلب ایک اے بھی ہے کہ وہ جدوں چاہے اپنے کسی نا پرمان گردن تو پکڑ دے کرے واقعی سزا دے, دے اے دی او دا حلم ہے او دی گردواری ہے او دی رحمت ہے کہ او فوری طور پہ کسے دی گرفت اور پکڑ نہیں کرتا ورنہ اے نہیں سمجھ چلنا چاہیے کہ اللہ تعالی نو کسی دی گرفت اور پکڑ واسطے کچھ تیاری دی ضرورت ہے پہلے وہ سامان تیار کرے گا پھر فوج جمع کرے گا پھر کسی نو نکڑن کی کوشش کرے گا او دے اندر وہ کامیاب ہندہ ہے یا نہیں ہوں اللہ دے بارے اندر تصور نہیں ہونا چاہیے اتنے تے معاملہ بڑا ہی واضح ہے لہ کوئی کم کرنا چاہے کوئی چیز بنانا چاہے سامان جمع کرنے کی ضرورت نہیں کارخانے اور مشین لگان کی ضرورت نہیں دئی ان جدو کوئی کم کرنا چاہ جدو, کرنا چاہے جدو کچھ بنانا چاہتا ہے اکو آ لہو وہ فرمان ہے، کن بن جا بھائی اکو وہ چیز بن جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جدو کسی چیز مچا چاہے کسی فرد نو یا کسی قوم کو پکڑنا چاہے ادو بھی بات با... با... یہ کہ وہ کلمہ کن نل پکڑ بھی سکے مچا بھی سکت. ایسی ایسا مثالاں پرانے مزید اندر بے شمار موجود ہیں اون نے جب کسی نو پکرنا چاہیا کتنا اُدہ مال کمایا نہ اُدی دولت کو بچا سکی نہ اُد تعلقات نہ اُد میل ملاب کسے نال اُنہ محفوظ رکھ سکیا بلکہ پتہ ہی نہیں چلیا اللہ کا عذاب کس ویلے آ گیا تے کتو لوگ رات لاہ گو لائب ادر مصروف رہ کے کھیل تماشیا اندر مصروف رہ کے اپنے اپنے محلوں مکان تھک ہار کے جس لیٹ گئے سون گئے اس اللہ نے فرستیا حکم دیتا کہ اے پوری دی پوری بستی اور پورے دا پورا شہر ہی چک ملائکہ اور فرستیاں نے وہ بستی چک لی اللہ د لیٹے ہوئے نے ستے ہوئے نے فجعلنا صاف اے لاہ حکم دیتا کہ آسمان تک بلند لے آؤ اس بستی میں جس ویلے آسمان تک پہنچ گئی بستی پوری دی پوری فجعلنا آ لے حکم دیتا کہ ان ہوں الٹیاں کر کے زمین پر پھینک بعد مِّن <مَّنزود> جہنم دی ہوئے اور گرم کیتے ہوئے پتھر بارش برسات اللہ اج بھی کہ یہ بسنت منان والے اڑان والے جس ویلے تھک ہار کے بیٹھ جان اور لےٹ جان اللہ کا عذاب اج بھی آ سکتا ہے کوئی مشکل نہیں یہ کون ہیں کسی ہندو کی اولاد پہ نہیں یہ کوئی عبد الرحمان کا پتر ہے کوئی عبد اللہ کا بیٹا ہے کوئی محمد شریف کا فرزند ہے یہ مسلمانوں دی اولاد ہے جنہوں اپنے اسلام پہ بڑا ناگ اور بڑا فخر ہے ابھی بھول چکے ہیں کہ اللہ کے قبضے اور اختیار اندر ہے ہر اور شاید یہ بھی کبھی ذہن اندر نہیں آیا کہ اللہ نے یہ سارا کچھ کچھ نہیں حساب لینا ہے یہ مال جڑا ضائع کیا جا رہا ہے کروڑوں روپے برباد ہو رہے ہیں اللہ نے عدالت اندر کھڑیاں کر کے میدان محشر اندر اپنے سامنے کھڑیاں کر کے پہلے تو یہ پوچھنا ہے من ائیے وجہ کا سب کا یہ مال کس طرح کمایا جھوٹ بول کے کتنے دھوکا دے کے مکرو نل کس طرح کمایا جس ویلے اے جواب دے چکے گا کہ میں ایس ذریعے نل کمایا سال ہی اللہ فرما دیں گے و من ائی نہ ان فخت بھی ذرا دست دے کہ خرچ کتنے کتنے کی گڈیاں اڈا دا رہے بسنت منا دا رہے یا کوئی اچھا کام کیتا ہے اس مال یہ والا یقین ہوں یہ جہاں دا تہوار منایا جا رہا ہے اور ہر سال بڑی آب و تاب نال منایا جاتا ہے اگر تھوڑی جی بھی غیرت ہو سکے اندر تے وہ تو ساواں بہنوں دی عزت اور عصلت لٹ رہے ہیں اور مسلمان کا خون بہا رہے ہیں اور ابھی انہوں دے تہوار منا رہے ہیں سارے اندر سے غیرت اور شرم نامی کوئی چیز رہی نہیں اللہ دلال کبھی انہوں نے بھی عید منائی ہو پوری تاریخ اندر ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ کبھی کسے ہندو نے اے کیا ہوئے کہ یار مسلمان عید منانے نے چلو اج اسی بھی عید منائیے مسلمان یہ اِنہ بے گیرت ہو گیا ہے کہ اے انہوں دے تہوار منا رہا ہے اے ان بے, حیار بے شرم ہو گئے اللہ کی غیرت ہیں اللہ کے آزاد نو آواز دے رہے ہیں اللہ فرمانے یہ اس اللہ اور کا عذاب لے کے آجان اور دیتا ہے ہر چیز سے، وہ جدو چاہے کسی نے پکڑ سک یہ جی دل اور محلت ملی ہوئی ہوں اینو اللہ دے آزاد کا انتظار کرنے واسطے نہیں گزارنا چاہیے دیکھی جائے گی نافرمان اس اسل اور محلت مو اپنے واسطے بہتر نہ خیال کرملی لہملی باغ جی ٹھل ملی ہوئی ہوں چھٹی ملی ہوئی ہو اللہ دی حکمت ہو دے اندر اے ہوتی ہے کہ اے ہن اپنی حسرت پوریاں کر لے کل کہے کہ میں اے ایتا ایتا سب کچھ کر لو سا سبق ایک بڑے ہی نازک مسئلے دے بارے اندر چلے رحمان دے بندے ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں اللہ یہ دنیا دی آرزی زندگی اندر نیک ساتھی ادا کریں نیک اولاد ادا کری نیک ساتھی دا مل جانا اللہ کی رحمت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا کہ اللہ کاما کان علی کہ جس طرح ان لائق ہے جس طرح وہی شان دے شایا ہے جس طرح ان پسند ہے اللہ مسکرا دے نہیں. کہ صحابا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع سے کس بات سے اللہ مسکرا دے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ کہ جب دو میاں بیوی اللہ کے فرما بردار اور مکھی ہوں نے انہوں ایک جاگ ہے ایک بےدار ہو جاتا ہے کدی خامد جاگ پیا ہے بےدار ہو گیا ہے تے بیوی نو اٹھا نٹھا ہے کہ اٹھ نماز کا وقت ہو فرمایا کوئی اس طرح خامن نو جگا رہی ہوں کہ اللہ اس ویسے مسکرا رہے اور ملائکہ تے فرشتیاں نو دکھا رہے ہوں کہ اے میرے فرشتے ذرا زمین تے دیکھو اسی آدم دا بیٹا اور بیٹی ہے جی دی پیدائش اور تخلیق سے کئی قسم کے اعتراض کیے سن دیکھو ذرا زمین تے کی بات. جی اگر نیک ساتھی اچھا ساتھی ہوگی تو پھر ہی ایسا منظر سامنے آ رہا ہے جی ایک ساتھی دوسرے ساتھی نلہ کی دی ناقرمانی کی داغت دے رہا ہو رغبت دلا رہا ہوئے. جی پھر اللہ کن ناراض اور کن غصے اندر آ گئے فرمایا میرے بندیاں دی یہ نشانی ہے انہوں دی یہ عادت ہے ربنا حَبْلَنَا من ازواجنا کہ او ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ سانو ایسے ساتھی عطا کر ایسے ساتھے جوڑے عطا کر جڑے سڈیا اکیڈک جنہ تو سانو سکون ملے جنہ تو اطمینان حاصل ہو یہ ساتھی ایک دوسرے نے پیدا ہی اس راستے کیتے گئے ہیں پرانے مجید اندر اللہ وح لہولا شریف نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیتا کہ ایسا آدم نو پیدا کر کے علیہ السلام سارے جند امجد نو بنا کے روح حکم دتا کہ جاؤ جنت اندر رہائش اختیار کرو آدم علیہ السلام جنت اندر سکونت اختیار کر لئی وہ کہڑی نعمت ہے جڑی جنت اندر موجود نہیں سی پی واسطے واسطے، آرام و راحت واسطے لیکن سارے نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام کچھ اداس اداس نظر آ. اللہ فرمندے نے پھر اصا آدم دا ساتھی آدم دا جوڑا بنایا علیہ السلام لیسکونا سکون تاکہ وہ اداسی دور ہوئے سکون اور اس لیے نہ اگر ایک ساتھی نو دوسرے ساتھی تو سکون نہیں ملتا اطمینان حاصل نہیں ہوتا مخلوق کا مقصد ہی ہے. خاند اور بیوی نو قرآن مجید اندر اللہ نے ایک دوسرے کا لباس بھی کیا ہے لباس اللہ تم لباس تو بیویاں لباس ہے تو دا لباس ہو نے یہ جو کئی نسخے بیان کیے ایک سے لباس حفاظت کرتا ہے کدی یہ سردی تو بچا ہے کدی گرمی تو بچان خامد دیوی دا محافظ ہے بچا نہیں ہے بیوی خامد کی محافظہ ہے لباس زینت کا کام ددمی کنا بھی خوبصورت اور حسین و جمیل کیوں نہ اگر لباس تو آری ہوئے بگن تو ننگا ہو بے. فی او او حسنو جمال کوئی نہیں دیکھے گا ہر دیکھنے والا یہی کہے گا کہ یہ پاگل ہے دیوانہ ہے مجبور لباس دینت دسنو جمال ادھر اضافہ کرنا یہ بھی ایک مقبول ہے کہ سامنے کینت ہے بھی سامن دینت. لباس انسان دے جسم نال بالکل ٹو ہے جسم دے لباس کے درمیان کوئی پیسہ حائل نہیں ہوں یہ تو مراد یہ بھی ہے کہ خامد بیوی کا رازدان ہے رازدان پیشہ پیدا کیے ہن نہ لباس اللہ کن لباس اللہ اللہ کے اس پروانس ہے کہ کہ دباس لباس جسم کوئی آرام ہی نہ پہنچاوے جسم کی حفاظت ہی نہ کرے تو اس لباس پہننے کا کوئی مقصد اور کوئی مدعا باقی نہیں رہے رسول مقبول صلی اللہ نے بڑیاں بڑیاں خوبیاں بیان دی اور, اور علامت فرمایا اذا اللہ دی نگاہ اندر ایمان لیا تو بعد ایک نیک بیوی بی وہ سمجھی جاتی ہے اذا آ سرت ہو کہ خامد سارا دن محنت مشقت کر کے روزی کما کے اللہ نے جو بھی خودہ کا ذریعہ جو بھی رزق کا ذریعہ بنایا ہے سارا دن محنت مشقت کر کے جس ویسے گھر پہنچے نیک بی بیوی کی سب تو پہلی علامت اور نشانی یہ ہے یہ راہ شرت ہو کہ گھر پہنچ گئی گھر کے ماحول دیکھ کے بیوی نیک کے اس سارے دن دی محنت اور مشقت دی تھکان کو بھول گئے انہوں ایک روحانی خوشی ملے کہ میں ہم سکون دی ہوں سکون کی جگہ پہ آن اطمینان حاصل ہو جی گھر پہنچ ایک چڑیل وہ نظر آ جائے اور وہ دل اے کرے کہ جن دیر میں باہر رہی ہوئی وہ بھی ٹھیک سی گھر نہ ہی آنگا یا اور دیر آنا تے اچھا تھی کہ او بی بی نیک ہوگی اللہ وہ راضی ہوگی را فرمایا بیوی بی نیک وہ ہے کہ خامد وہ دیکھے اپنی ساری تکلیفوں اپنے سارے دکھ درد کھل جائے انو اے سکون ملے کہ ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے لیکن ایک میری ہم درد سارے لوگ میرے کچھ بھی کہن لیکن اے تے میرے نال ہے یہ نا تو میرے ساتھ دے گی دوسری نشانی بیان کردہ ہوا فرمایا بھائی اتا ات ہو کہ خاند جس ویلے ویسے کوئی کم دستا ہے کوئی بات ہے کہ او کن بھی مصروف کیوں نہ ہونا بھی اہم کوئی کم کیوں نہ کر رہی ہو او ہو چھٹ دے جو جہاں کم خالد نے دسیا پہلے دوڑ کے او کرے ایک حجی اندر مثال دیتی رسول اللہ صلاح نے خامد کار آیا گرمند ٹھنڈا سڑ جائے گی وہ سب کچھ ہوتے ہی دیتا ہے خامد نے آواز دیتی ہے وہی گل سنی ہے اور وہ بے شمار مثال دی جا سکتی فرمایا جس پہلے بیوی نے کوئی حکم دیندہ ہے کہ فوراً وہ فرما برداری کر دی اور تیسری نشانی بیان کر دی ہوں یہاں فرمایا رسول اللہ و اللہ و وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِزَتْهُو خامن جس پہلے کرون چلا جاندہ ہے اپنے کم کاش پہ ذریعہ معاش واس نکل جاندہ ہے روزی کمان لی بیوی پچھوں دے مکان دی او دے مال کی وہ مالو سامان دی وہ او دی اولاد دی اور اپنی عزت دی محافظ بن کے بیٹھا بن ہاں جس سے کرون چلا گیا ہے حافظ ہو حفاظت کر رہی ہے ہر چیز دی خیانت نہیں کر دی ایمان پلے ہوئے اور یہ تین خوبیاں موجود ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں جنت اندر جان تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں جنت سارے دروازے اپنے اپنے گریبان اندر جانکیے اپنا اپنا جائزہ لیے اپنے اپنے ماحول میں نکھیے کہ کیا واقعی ایسا ہی ماحول میسر ہے یہ ہار ہے گاڑی خامد کے بارے اندر فرمایا خیرکم خیرکم خی رکم لے اصل نہیں وہ آنا خی رکم لے اصلی خامد مرد اللہ دیہ ہاں آدمی کا دین بہتر ہے وہ آدمی کا ایمان بہتر ہے اللہ کے نزی وہ آدمی نیک ہے خیرکم خیرکم خی رکم لے اصل ہی جہاں سلوک اپنے کاروالیاں بہتر ہے ایمان کسیاناپن اور جانچ واسطے سلوک سامنے رکھنا پہ اپنے گھر کی سلوک خی خیرکم خی روکم لے اص نہیں پر مارا تھے اچھا ایماندار اچھا مسلمان اچھا مومن وہ ہے جدا اپنے گھر سلوک اچھا ہے اور پھر ایک مثال پیش کی پرما وا آنا خیری رکم جاؤ میرے گھروں جا کے میرا سلوک پوچھ لو میں اپنی ازواج آزاد اپنی بیویاں کس قسم کا سلوچ آنا خی رے اہلی تاریاں میرا سلوک اپنی بیویاں بہتر اور اچھا جی اچھے سلوک کو مراد یہ نہیں کہ جو او کہہ دین من مانے جہری بات دی زبان جو نکل گئی فورن تو مراد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی دا کوئی کم نہیں ہے یہ ماں باپ بھی کہہ رہے کہنا نہیں من کا کہ اگر میری نا پرمانی کا کوئی حکم ماں باپ بھی دے رہے ہوں، دی گل بھی نہیں من جائے کہ بیوی بی دی کوئی گل ایسی من لی جائے جہی اندر اللہ کی نا پرمانی ہوسول کی نا پرمانی بہتر سلوک تو مراد یہ نہیں کہ ہر گل من لی جائے بعض مطالبات ایسے ہوں کہ آدمی پورے نہیں کر سکتا پورے ہیں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی اللہ نہ کرنی پہ آدھے الفاظ اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو لو بھی مطالبے ہوئے اللہ اللہ نے جہاں یہ فرمایا نا لقد کانس وسا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تو بہترین سب اللہ نے اپنے حبیب کی کوئی گل بھی چھپائی نہیں دیتا. قرآن اندر بیان کر دیا ایک دن دیویا نے اکٹھیا ہو کے مطالبہ شروع کر دیتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فلاں کوور ہے سو کوئی بھی نہیں اینے کپڑے ہیں کچھ بھی نہیں او دے وہ سامان سا ہے سارے کوئی بھی نہیں مطالبے شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ساری دنیا دی دولت خن کے سامنے تیر کر سکتے ہیں. سلام اس پہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی وہ کیڑی چیز تھی جی اللہ اپنے حبیب نو مہیا نہیں کر سکتا بھی. صلی اللہ علیہ لیکن کبھی کوئی چیز رکھی نہیں تھی ادھر آ رہی ہے, اتنو جا رہی ہے اور فرمایا کرتے سن مرتی اللہ دے رہا ہے میں تقسیم کر دی مطالبات کی کیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھوڑے جہ مت زب ہوئے جس طرح بہت سے محسوس ہو ہے اللہ نے قرآن اتار دیا دکیسویں پارے دی آخری آیتیں دو تین کدی بیٹھ کے ترجمے والے قرآن پڑھنا اکیس پارے دیا آخری دو تین آیت اللہ نے کی فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کیوں ہو گئے وہ یہاں سارے بلاؤ اکٹھیا کرو سارا بیویاں فتح اور مت کلو پوچھو کہ کی کی چاہیے جو یہ منگنا ہے جو یہاں چاہیے ہر چیز مہیا کر دیتی جائے گی ہر مطالبہ پورا کر دیتا جائے گا لیکن شرط ایک ہے وہ سر کن سراہن جمیرا جس ویلے تُسی دنیا نے مطالبے سارے پورے کروا لو گیا پھر میرے حبیب نے میں حکم دے داریاں تلاش دے کے اپنے اپنے کریں کیونکہ یہ دنیا چاہیے آخرت دی دولت پسند نہیں آئی فتح فرماؤ آؤ اکٹھا دسو متے کن میں سارے مقابلے اچھے پورے کر دیاں گا وے کن سراہ جمی را اس بعد میرا معاملہ ختم چلو جاؤ چھٹی جیسے میں قرآن اتریا ساری ماوا نے رونا شروع کر دیا وہاں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سارے کو گلتی ہو گئی ہے آئندہ پوری زندگی ساری زبان چو کوئی ایسی بات کسی نہیں سنو گے دنیا نہیں چاہیے اللہ کا حبیب چاہیے مطالبے ہو جاندے ہیں اللہ انہوں نے یہ خوش بختی اور خوش نصیبی کوئی تھوڑی بات تھی کہ اللہ کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر منظر داخل فرمایا اللہ نے یہ موقع فراہم کیتا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی یہ تو بڑی نعمت ہو سکتی لیکن انسانی فطرت ہے انہوں کی فطرت بھی وہی تھی جی ہر آدم کے بیٹے اور بیٹی کی فرمایا نیک ساتھی منگتے دینے اللہ کو رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ آلہ سانو ایسے عطا کر زندگی نے یہ اتنی ران اور سکون کدو ملتا ہے جدو یہ کسی نے کردیا دیکھتا ہے اور پھر اپنا کوئی ہوکی کر لیا جا ہولاد ہو نیک اولاد مسلمان صدقہ جاریہ ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی دنیا تو چلا جانا ہے انسان ہوتے ہو ان بندہ جس ویسے بہت ہو جائے دنیا تو چلا جا ہی یہ امر بھی چلے جانے وہ بھی ختم ہو جائے إِلَّا مِن دے، اگر کوئی باقی ہے کہ عمل جاری ہے، عمل امر ختم ہو گیا انہیں سب ذریعے پہلے نمبر سے فرمایا مین سارا دن سارے یا اگر کچھ باقی اور کچھ نسیحی نالک اولاد چڈ گئے آپ سے قبر اندر چلا گیا ہے بہت ہو کے دنیا میں رخصت ہو گیا ہے اولاد محب گیا ہے جنیاں اولاد پیچھوں بھی کر دیئے. اندر برابر کا رشتہ اطلاع مل رہی ہے باقاعدہ کامایا اولاد نے ایک دعا کر دیے ایک اولاد ہاتھ اٹھا گئے ربا رونی بنے باہر مینو بھی معاف کر گئے تو میرے ماں باپ نو بھی کر گئے. اولاد دعا کر قبر اندر اگر خدا کر کر کی اور میں تیرے تیرے اپنی رحمت فرمائی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے دے دعا کا نتیجہ دیکھ کے اور یہ سن کے اس فوٹ ہونے والے این خوشی ہوں کہ اگر زندگی اندر پوری دنیا دی حکومت نو مل جاتی تو کدی اِنہ خوش نہ ہوں گا دعا نال خوش ہو رہے دن والا دن یا ضرور اولاد اگر نیک چھٹ گئے وہ دعوت بھی کر دیے تو یہ عمل جاری اولاد قرآن پڑھا گیا اور سواب چل رہے ہے اولاد نمازی بنا دیا ہے اور نماز پڑھ دیئے اے دا نال حصہ رکھا ہے اللہ. اولاد اچھے کام کر دیئے مہاں باپ آج اور سوایا ہے جی یہ بار اچھا ہے معاملہ اولاد دی تربیت صحیح نہیں کید نیکی کی طرف نہیں لگایا انہوں اللہ دی نافرمانی دے کے کام سکھائے انہوں نے ہیرا فیری ہی سکھائی جھوٹ بولنا سکھایا دوسرے نال دگا کرنا سکھایا یہ کچھ بھی کردہ کردہ مر جائے اللہ دے ہاں کو اولاد دے گناہ کے گنا جی ببار یہ خبر اندر بھی مل رہا ہے اور عذاب اتنے بھی ہو یہ سمجھنا چاہیے کہ بس جو کچھ کر گیا وہ دا ذمہ دار تھی. اللہ نے پرانے مجید اندر حکم دتا اور فرمایا یا الذین منلی کم نارا کا دعوی کرو اپنے آپ نو اور اپنے اہل و عیال ویال جہنم تو بچا خود بھی بچ جاؤ اپنے اہل و عیال ویال بھی بچاؤ یعنی بیوی بچے دا ذمہ دار ہے جنہ دا کفیل ہے انہوں بھی بچاؤ اللہ دے عذاب تو جہنم تو اگر نیکی اندر شامل اور شریک ہے تو انہوں کوئی نافرمانی دا کم سکھایا ہے اللہ دے احکام دی خلاف وردی تے لگایا ہے تو او دا عذاب بھی اسی طرح ہی ملے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت اولاد کو نیکی کا سکھانا یہ ماں باپ کا سب کو تو بڑا تحفہ قرار دیتا ہے اولاد واسطے اسی پہ تحفے جب کبھی موقع ہے کوئی ایسا تو بڑے بڑے مہنگے بت خرید کے لئے آنے ہیں نا اولاد کو تحفے دن واسطے بت کد پتھر دے بنے ہوئے کدی لوہے دے بنے ہوئے کدی کسی ہو چیز دے بنے ہوئے بت خرید خرید کے تحفہ دینا چاہتے ہیں اگر اولاد صحیح مرنے آنگر کوئی توحفہ دینا ہے تو وہی نیک اور اچھی تربیت ہے توحفا یہ ہے وہ او نفع اور فائدے دی چیز اولاد کی تربیت اگر صحیح نہیں کیتی کسی شخص نے قیامت دن عجیب و غریب منظر ہوئے گا اس گربان تو ماں باپ کو پکڑا ہو ہوا ہوگا ایک دن سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر. فرمایا جان جانتے ہوا سب تو بڑا دشمن کون لور فرمانا پورا سوال جان سے جاندا سب تو بڑا دشمن کون ہے غور فرما نا درہ سوال کسی نے کیا جی سب سب تڑا دشمن ہے انسان کا کسی نے کیا جی بچھو کسی نے کیا جیز کسی نے کیا جی فلاں چیز فرمایا نہیں سب کو بڑا دشمن اپنی اولاد ہے قیامت کا دن ہوا اولاد نے گروان کو ماں باپ نکڑیا ہوا اور اللہ دی عدالت اندر پیش کر دین گے لے جا کے بچے بیٹے بےکیاں کہ اللہ ٹھیک ہے سارے اعمال اچھے نہیں اِس تریاں ناقرمانیاں کرتے رہے ہاں لیکن اللہ سب تو بڑا مجرم کہ اے سا باپ ہے جڑا حرام کما کے لے لا سا سانوں کھلا باپ اپنی ذمہ داری ذرا سمجھ لوے سارا دن جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے کلے لی اولاد سارا دن لوگ دھوکہ ہے کدے واسطے اولاد واسطے رشوت لینا ہے کدے واسطے اولاد واسطے اسے اولاد نے گرے تو پکڑ کے اللہ کی عدالت اندر پیش کر دیں اللہ سانو جہنم اندر پھینکن تو پہلے ایس باپ دے سزا دیتی جائے اے حرام کما کے لے آنا دیتے سانو لا سکتے کہ ابھی حرام کھا کے تیری فرما برداری کس طرح کر دیں وہ خون جڑا حرام نال پیدا ہوئے ہو جسم جڑا حرام نال پلے وہ اللہ کے سامنے چپ رکھا نیکی دی توفیق مل سکتی اور اگر کسی کے لئے وہ چک بھی جائے تو اللہ نے حرام کور کا کوئی عمل قبول کو نہیں کرنے اپنے الگ, الگ حکم دیتا فرمایا ہلال کھایا جے نیک کم کرلال کھایا جے پہ یہ اب ابھی منہ کے کہہ بڑیاں دینا بڑی دعاوا کی کوئی سنی نہیں گئی کوئی قبول ہی نہیں ہوئی کوئی پوری <تصفح> نہیں <تصفح> ہوئی ابھی یہ بھی سوچیے کہ ابھی اس قابل بھی ہاں کہ دعا کر سکیے دعا اس لائق بھی ہے کہ اللہ وہی طرف توجہ دے ایک شخص نے دیکھا صحابہ نے رضوان اللہ سفر اندر جا رہا ہے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے غبار آلود چہرا ہے بکھرے ہوئے بال نے تنہا ایک جگہ ہوا ہے ہاتھ آسمان دی طرف اٹھائے ہوئے نے. رو رو کے دعا کر رہے ہیں یار یا رب, یا رب اے میرے اللہ اے میرے رب اپنی ضرورت پیش کر رہے ہیں اپنی تکلیفا بیان کر رہا بڑے متاثر ہوئے یہ خیال کیا کہ یہ ای ایسا ہلیا ہے ایسی شکل و صورت ہے ایسی یہ ای حالت بنا کے منگ رہے ہے اور کس طرح رو رو کے منگ رہے ہیں اللہ کو سب کچھ ہونے ہی مل یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی حالت دیکھ لو دعا کر رہے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑے افسوس نل ارشاد فرمایا متا حرام حرام حرام ان جو کچھ کھا ہے حرام جو کچھ پی کے آیا ہے حرام جڑا لباس پہنے ہویا ہے حرام یہ جسم حرام کے خزان پلیا ہوا ہے بول دعا اللہ کو پہنچ ہی نہیں رہی قبول ہونا کے بعد کی بات ہے اس حرام خور کی دعا اللہ تک پہنچ ہی نہیں رہی کدی غور جی کدی ایسی سوچیا کہ اِس حلال کھا رہے ہیں اولاد اولادوں حلال کھلا رہے ہیں یا آرام کما رہے ہیں اور حرام کم کھلا رہے ہیں فرمایا سب تو بڑا دشمن تو اڈی, اپنی اولاد ہے اینے تو لحاظ نہیں کرنا کوئی ریاست نہیں کرنی تو کے اللہ عدالت اندر پیش کر دینا ہے کہ اللہ ایس باپ نے حرام کے لئے رہا ہے. ایک عورت کا آپ نے واقعہ بیان کردے ہوئے مثال دیا ہوا فرمایا کہ قیامت دی دن, ایک عورت نو, او دی بے راہ روی سے وہ بھی بے حیائی تھے وہی بے پردگی تھے جہنم کا حکم ملے گا فرشتہ اللہ گے کہ یہ لے جاؤ اور دو اندر پھینک دیو فرشتے لے کے چل گے تھوڑی دور جا کے کہے گی اللہ میں ایک گزارش کرنا چاہ ہوں اللہ فرمان گے ہاں دس ٹھیک ہے گی یا اللہ میں جو کچھ کیتا جس طرح زندگی بسر کی میرا باپ سب کچھ دیکھتا سی یہ سامنے ہوں جو کچھ پتہ تھی میرا کہ اچھے باپ نال لے کے نکل دے کدی یہ دیکھا جی ابھی اس باپ دے اندر شرم اور حیا باقی رہ جاتی ہے اپ جیڑی جی جا اپنی بچی نوان نو، بچی ند نو لے کے نکل رہا نال وہ باپ ہے وہ تے دلار ہے اس بچی کا کہے گی اللہ جو کچھ میں کیتا میرے باپ کو پتا سی یہ دے سامنے کیتا اللہ یہ بھی قصور کسوروار ہے میرے نال میرے باپ نے بھی جانا چاہیے اللہ فرمان گے سدق سے تو جو کچھ کہہ رہی ہیں سچ کہہ رہی ہیں پر اس سے باپ نے بھی بلا لاپ نے بھی بلا لے جائے گا جس ویلے باپ بھی نال ہی چلتا ہے پر اس سے وہ لے کے چل پاؤ گے تھوڑی دور اگیں جا کے پھر رک جائے گی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی یا اللہ ایک گزارش میں ہونا کرنا رہی اللہ فرمان فرمانگے ہاں بس کی کہنا چاہ رہی یا اللہ جس ویلے میرا باپ ذرا عمر رسیدہ ہوا تو میرا بھائی جوان ہو گیا اس بھائی میرے نو بھی پتا تھی جو کچھ میں کرتی سا جتنے میں جانتی سا جدوں میں آنی تھا سارا کچھ اید علم اندر تھی اید بھی بے غیرت بنیا ریا اللہ میرے بھائی بھی قصور ہے بھی سارے نال ہی جانوں چاہیے اللہ تعالیٰ فرشت حکم دن گے بھائی نو بھی بلا باپ اور بھائی دونوں لے کے نال جس ویلے چل پہ گی تھوڑی دور اگے جا کے کہے گی اللہ ایک گزارش میری کو اللہ فرمان گے ہاں دا کہے گی اللہ جس ویل میری شادی ہو گئی میرے باپ میری ذمہ داری ختم ہوں ساری ذمہ داری خامد ہے وہ یہ جس طرح چاہے رکھے جو چاہے یہ کرا اللہ میرا خامند بھی دیوس ثابت ہوا لفظ دیوس دیوس اس شخص کیا جاتا ہے جی دی بیوی کو دی موجودگی اندر غیر مہرم کے سامنے بے پردہ ہو وہ دیکھ رہا پتہ ہوتا ہوتی موجودگی اندر بے پردہ ہوئے جی بیوی بی غیر دے سامنے گیر مہکوس ہوں اللہ میرا خاند بھی خاندی ثابت ہویا ہوا بھی کدی خیال نہ آیا اجارف کرایا جا رہے ہیں یہ میری مسجد ہے نہیں یہ میری بیگم صاحبہ ہیں ہے, ہے کوئی غیرت کتنے کوئی شرم کوئی حیا کوئی چیز ہے اس قسم کی یار اللہ میرا خادم دیوں ثابت ہویا اے بھی کشور ہے اللہ پرمان کے اے دے خادم بھی لاں بات نو وی لے لیا بھائی نو بھی لے لیا خادم نو بھی, بھی لے لیا اے میں حدیث سنا رہے ہوں کوئی کہتا پہانی نہیں اے اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں عرض کر رہا جس زبان دی صداقت دی اللہ نے قرآن اندر ضمانت دی تھی وَمَا عَنِ اِنْ اِلَّا <يُوحَا> کہ میرے حبیب اپنے کولو کوئی گل کر دے ہی نہیں جدوں تک میں پیغام نہیں پیش دیں دا اوروں تک کوئی گل دے یہ اللہ نے اپنے حبیب نو کہ اللہ کے حبیب نے صلی اللہ والے امت نسی فرمایا وہ کہے گی اللہ آخری سے ایک ہو اللہ فرمان کے ہاں وہ بھی دس کی کہنا یا اللہ تو حاللہ بیٹا عطا کیا میرا بیٹا بھی جوان ہوا یہ ماں کے سارے لچھ معلوم سن جو کچھ میں کر دی سا یہ پتا سی یہ علم اندر اللہ بیٹے نو بھی کدی غیرت نہ آئی بھی ماں ندی نہیں روکیا کدی نہیں کیا اللہ یہ بھی مجرم ہے اللہ فرمانگ سدق سے تو جو کچھ کہہ رہی ہیں بالکل سچ کہہ رہی ہے پرشتے ہوئے بیٹے نو بھی لے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک عورت ایک خاتون اپنے باپ نو اپنے نو اپنے خامد نیٹے چوں لے کے جہنم اندر جائے سڈے چ کوئی باپ ہے کسے بیٹی دا یا نہیں کوئی بھائی ہے کسے عورت دا یا نہیں کوئی خاند ہے کسے بیوی بی کا یا نہیں کوئی بیٹا ہے کسے ماں کا یا نہیں یہ سارا کچھ اللہ کے سامنے ہونا ہے یہ منظر اصا اپنی اکیل دیکھنا ہے اللہ کے اخکام سننا ہے اور لوگ اتنے یہی کہہ رہے ہونگے گے ربنا اب سر نا وسا میرے نا رب اب سر نا اب سے ابھی اپنی سب کچھ دیکھیں وسا میں تیرے حکم کسی کے حق اندر کسے کے خلاف ابھی اپنے سن لیں فیصلے جڑے ہو رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں اے سارا منظر اور اپنے سن بھی رہا دے دے سان پھر دنیا سے دے د اس طرح زمین بنا دے آسمان بنا دے کیونکہ نہ زمین ہونی ہے نہ آسمان ہونے یو تبدل الارض غیر الارض اللہ کہ اوستن زمین اپنی شکل و صورت ختم کر چکی ہوئی آسمان تم بے امین بِيَمِينِهِ اما یو شری کو یا اللہ زمین بنا دے آسمان بنا دے اسی طرح ہی ساڈا پاکستان بنا دے پاکستان بسنتا منا واسے بنایا سر ہندو دیا رسم سے عمل کرنے واسطے اور منا واستے بنایا گیا یا اللہ ایک موقع ہو دے پر جی نام سن واپس لوٹا دنیا اندر اسے طرح پھر بھیج دے بڑے نا کل کے شروع ہوئے تین کوئی شخص چھڑ دے جان بج کے بالغ ہوس سال کی عمر نو پہنچن تو بعد تین جمے اگر چڑ ہے کوئی شخص اپنے آپ مسلمان کہلان والا فرمایا کو اللہ جہاں منافق لکھ دیتا جاندہ ہے د جتوں نی نہ تبدیل نہیں ہوں او منافق ہو کے ہے مسلمان نہیں مرد تین جمعے چڈتے جگہ اتنے تو پوری عمر ہی لم گئی زندگی گزر گئی یہ یاد ہی نہیں ہوں کہ اجا دن یا اللہ واپس تیری کتاب اندر جو کچھ ہے سچ سی ہن سانو یقین آ گیا کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کو واپس بھیج دلہ قدرت سے حاصل ہے وہ طاقت حاصل ہے کہ وہ سب کچھ بنا دے پھر اس طرح سلسلہ سارا قائم کر دے لیکن ولندا جد سنت اللہ تبدیل اللہ کا فرمان ہے کہ میرے قانون بدل دے یہ اللہ کا قانون ہے کہ ایس زندگی تو بعد جس ویل دوسری زندگی شروع ہو جانی ہے تو انہیں پھر ختم نہیں ہونا اور یہ سلسلہ دوبارہ اس طرح بننا نہیں بنانا نہیں اللہ کے قانون کہیں گے ہن سانو یقین آ رہا اللہ سانو ہنے یقین دے دے اے ایمان ادا کر دے کہ تیرے وعدے سچے نے اس دنیا نڈنا ہے اس کو اکسکت ہونا ہے تو سانوں اپنے کو تیرے سامنے پیش ہو کے اصا اپنی زندگی دے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے اللہ اے ایمان سنوں ہنے ہی نصیب کر دے اس بات سے ہوں ہی یقین اِسی کر لیے اور اللہ ساڈا حساب آسان کر دی حفیث قابل نہیں کہ تیرے سامنے حساب دے سکیے تو اپنی رحمت فرما کے سادہ حساب آسان کر دیں سادہ کلو جو کچھ ہو چکا ہے او دیتے اپنے سر نظر کر اور آئندہ سانو اپنے فرما بردار بنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میرے سامنے بیمارہ میں ترکھوں کچھ درخواستانے اللہ تعالی جمی مسلمانہ نیان روحانی جسمانی بیماری اندور فرما دے رحمت کچھ تکلیف زدہ لوگوں کی درخواست نے اللہ ساری ساری مشکل سارا تکلیفاں دور کر کے آسانی پیدا فرما دے لیکن یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسی شخص آسانی کر دینے اور آسانی انسانی جیڑا جا فرما برداشت کر جیڑا جہاں وہتی ہو جائے اللہ سان اپنا متی بنا در تکلیف ان شاء اللہ ساری ختم ہو جان دیا دور ہو جائیں ایک مسئلہ کسی دوست نے دریافت کیا ہے کہ ازان دوران علی آلس فلا علی الفلاح یہ کلمے جس ہے معم دائیں اور بائیں وہ اپنا رخد ہے حکم رسول اللہ, اللہ آواز بلند کرن والے اے تہن اللہ نے سامان عطا کر دیتے اصل مقصد اے سی دائیں اور بائیں رخ پھیرن کا کہ ہر پاسے آواز پہنچ جائے ازان دی جتھو سب کوئی سن رہا ہے انہوں پتہ لگ جائے کہ نماز دا وقت ہوگی جماعت اللہ ماشاء اللہ. کیا یہ دائیں اور بائیں رخ کرنا تکبیر دے دوران بھی اس طرح یہ صرف اذان اندر حکم ہے تکبیر اندر حکم نہیں تکبیر سے صف بن چکی ہے نمازی جمع ہو گئے نے وہ ایک طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ نماز کو پہلے اس طرح تقبیر کرو مقصد بلان والا سی کو اذان پورا ہو گیا تقبیر اندر دائیں بائیں رخ کرنے کی ضرورت نہیں اور جا سکتی ایک ہور درخواست سے کسی دوست نے اپنے والد صاحب دے جنازے واسطے کیا کہ انہوں کا غائبانہ جنازہ پڑھا دیا جائے انہوں نے انتقال تو بعد وہ صاحب اتنے آئے نہیں لیکن اتفاق نل ملاقات نہیں ہو سکی انہوں کی خواہش یہ ہے کہ انہوں کا جنازہ غائبانہ پڑھا دیا جائے چنانچہ نماز گوبھی انشاءاللہ شاء انہوں کا غائبانہ جنازہ پڑھا گے. سارے دوست مل جائیں آخر اندر